کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی حوث پر جو برائی کرے گا اس کا بدلا پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حماد پائے گا نہ مدد گا